پاک و طاہر بے سے فطری طور پر معصمہ بے سے تمام کمالات نگاہ سے تدفی غلچ خدا سم سے شہز والم و او تالی اور غال تاپ و کمالات نگاں خدا سے شدم وہ تیت الحسن وال حسین الحسن حسین تو وہ جنت سردار اور جو شہز والموتلين قال الدين تو اولاد خدا سے شاد بس وانا يا لاتين ميكاتين فضلت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 سزر <سجد> سے اولاد انسان لس طرف عمر خان حسین یہ فضلت کو نصرت و نیا کا فضلت سنگ در... اور چونتیسویں میں ہوں حضر امیر بھی بھی یہاں کا سلبت تام بمر کا سلبس کہ ان الحسن و الحسین کا اندر نبی تاہم عمر خان کا سلمپا بحش حسن حسین نسکا نیش الحسین وا یہاں تک کہ سنی کافی ہے سرغلس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 توز جی علامہ اور دے ہسنگ اس قلعہ لمب و سا سانسوں سے کھٹ یہاں تک کہ حتٰ خلا علّی امیہ فاطمہ والی یہاں تک کہ خن امیگ فاطمہ اور بابا علی تات اور دیکھا تھوڑی من بغام خدا سے لمبو یا اور ساساں اور سان لو تو ایک سامب سے لوکوئے گا روپوئے کا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی انجالبرکت اور دے ساساں نمی نبر پل